سر علم نشرا کا آغاز ہے اسے سورت الانشراح بھی کہتے ہیں سورت الانشراح اور سور علم نشرہ اس کے دو نام ہیں اس سر مبارکہ کا نمبر اور آنے پاک کی ترتیب کے ادوار سے یہ نائنٹی فور ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر بارہ ہے یہ سر مبارکہ مکی ہے اور ترتیب کے ادوار سے دیکھا جائے یعنی نزول کی ترتیب قرآن پاک کی ترتیب نہیں نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ دوہا کا نمبر گیارہ ہے اور سورہ علم نشرہ کا نمبر بارہ ہے تو ان کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے اس میں آٹھ آیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا علم نشوش ل صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہ کھول دیا یقیناً کھول دیا دیدو، دیدو، اور آپ کو وہ علوم اور معرف عطا فرمائے کہ ساری مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے علوم کا ذرہ بھی وہ نہیں بن سکتا بابا گانا ان کا وز اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور کر دیا اللہی اندرک وہ جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا یعنی تبلیغ دین کا بوجھ آپ کو یہ خیال تھا کہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی یہ ذمہ داری مجھے پوری کرنی ہے تو اللہ تبارک بطالیٰ نے آپ کے لیے آسانی فرما دے اور یہ ذمہ داری آپ کے لیے پورا کرنا بہت آسان ہوا و را فا ذک اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا عیسائیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کا ذکر ہم نے اس قدر بلند کیا ہے کہ آپ کی تعظیم و محبت اور آپ کے ذکر کے بغیر میں اپنا ذکر بھی قبول نہیں کروں گا اذان ہو خطبہ ہو نماز ہو سب میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے یہاں تک کہ دعا اپنے لیے مانگی جائے اور دعا کے اول و آخر درود و سلام نہ پڑھے جائیں تو روایت میں آتا ہے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھے اللہ علیہ وسلم سید مولانا محمد سیدہ مولانا محمد وبار وسلم سیدہ ع سید مال بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے انسری یوس او بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس بات کو دو دفعہ ریپیٹ کیا گیا یہ تاکید کے لیے ہے یعنی مراد یہ ہے یہ بات یاد رکھو کہ جو مشکل ہے اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی تمہارے ساتھ آ رہی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک منزل چڑھیں گے تو دوسری پہ جائیں گے نا اسی مشکل میں حوصلے ہار دیں گے تو اگلی منزل پر کیسے جائیں گے مشکل آ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس اسٹیپ کے بعد دوسری منزل جو ہے وہ آسانی کی ہے مگر اسی مشکل میں ہمت ہار دیں گے تو وہاں کیسے جائیں گے یہ وہ آیت کریمہ ہے جو حوصلہ دینے والی آیت کریمہ ہے بندہ پریشان ہو اور اسے کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ دیکھو تین چار دن کی پریشانی ہے اس کے بعد تمہیں بہت بڑا نفع ملے گا تو یہ سننے کے بعد تین چار دن کی پریشانی کہ ایام کتنی آسانی سے کٹ جاتے ہیں تو جب یہ ذہن بن جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور جو مشکل آئی ہے اس کے بعد یقیناً آسانی ہے تو مشکل کے ایام میں صبر مل جاتا ہے اور جب صبر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے فریدہ فرخت فن پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو فن سب خوب دعائیں مانگیں نماز کے فوراً بعد دعائیں مانگنا یہ بہت افضل ہے ہم عام طور پر نماز کے بعد دعا مانگنے میں کوتاحی کرتے ہیں حالانکہ احادیث طیبہ میں ہے کہ نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا فوراً قبول ہوتی ہے وہ علا غبی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے گا اور اپنے آپ کو فارغ کر لے گا ہر دنیاوی فکروں سے یوں سمجھیے ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینے والا پھر کبھی پریشان نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کی ذمہ داری لیتا ہے ومئی یہ توکل جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے تو اللہ کی طرف تمام کاموں سے فارغ ہو کر توجہ کب کریں گے جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا اور معاملات اللہ کے سپرد کر دیں